صاحب بڑے معقولی تھے کسی کو اس میدان میں اپنا ہم اثر نہیں سمجھے تھے ایک دن حضرت نانوتوی کا واز ہوا اور اتفاق سے سامنے وہی تھے اور مخاطب بن گئے اور معقولات ہی کے مسائل کا رس شروع ہوا باز کے بعد انہوں نے کہا یعنی کہ مولانا احمد حسن صاحب نے کہا اللہ اکبر یہ باتیں کسی انسانی دماغ کی نہیں ہو سکتی یہ تو خدا ہی کی باتیں ہیں سمجئے بھائی تو یہ دیوبندیوں کا دوسرا خدا ہے یعنی کہ نانوی صاحب نہیں بولتے بلکہ نانوی صاحب جب بول رہے ہوتے ہیں تو خدا ان کی زبان بول رہا ہوتا ہے بظاہر لگتا ہے نانو صاحب بول رہے ہیں لیکن وہ خدا بول رہا ہوتا ہے ماض اللہ تو یہ دیوبندیوں کے دوسرا خدا تھے پہلے خدا دیوبندیوں کا جو ہے وہ حاجم دازر ماجم مکی دوسرا خدا نانوتوی اور تیسرا خدا جو ہے وہ ہے رشید احمد گنگوئی رشید فتح پر رشید خدا ان کا مربی تھا وہ مربی تھے خلائی کے آگے کا شعر ہے یار میں تو شعر بھی یاد نہیں رہتے مجھے کیا شعر ہے کسی کو یاد آ گئے خدا ان کا مربی تھا وہ مربی تھے خلائی کے میرے ماں میرے ہادی شیخ ربانی ساری مخلوق کا خدا کون ہے رب کون ہے پالنے والا کون ہے وہ ہے رشید احمد گنگوہی چلو جی میری بک بھی چھپ گئی ہے وعلیکم السلام و رحمت اللہ تعالیٰ وبرکاتہ دیوبندیو نے ہوگی ضرور میری کتاب میرے اشار کی کتاب دیوبندیو نے چھاپی ہوگا اور کون چھا سکتا بھائی یہ تو اتنے عقیدت مند میرے پیدا ہو گئے ہیں ایک بھائی आये एक और सुने चले दिवंदी कहते हैं लिखते हैं तुम्हारी तुरबत अनवर को देखकर तूर से तस्वीर कऊ हूँ बार बार अरे अरिन मेरी देखी भी नादानी دیکھا اس شیر میں محمود الحسن نے اپنے آپ کو موسا کہا اور, اور رشید رسیدہ گنگوئی کو اس میں اس نے خدا مانا تمہاری تربت انور کو دیکھ کر تور سے تجویز کہوں ہوں بار بار اری میری دیکھی بھی نادانی جانے والا ان میں ایک خدا نہیں ہے اب دیکھے ان کے خدائی تصرفات گنگوئی کے خدای تصرفات نہ رکا پر نہ رکا پر نہ رکا پر نہ رکا, پر نہ رکا اس کا جو حکم تھا سیف کزائے مبرم یہ جی خدائی دعوے ہیں دیوبندیوں کے تیسرے خدا کی کچھ عبارتیں تھیں دیوبندیوں کا تیسرا خدا پہلا خدا حاجم نازن وکی دوسرا خدا ان کا ہے بھی, اور تیسرا خدا ان کا ہے رشید احمد گنگوئی ہو سکتا ہے انہوں نے کسی اور کو بھی خدا کہہ دیا ہو اشرف علی تھانوی کو یا پھر اور کسی کو منہ دیو بسے اشرف تھانوی نے ایک محضوب ہے ارواز الاسا میں اس کو رب ہے رب العالمین لکھا اس کو ابو مذہب خود اپنے آپ کو رب العالمین بھی کہہ رہا تھا کہ راج رب العالمین کو رب العالمین سے ملنے کی چاہ اٹھی ہے بلکل آخر میں آپ کو ملے گا یہ ارواحہ سلاسہ میں یہ واقع ہے دیوندیوں کے تین خدا دیوندیوں کے नबी भी काफी सारे हैं एक तो उनका नबी है यही कासिम नानुत भी इनका नबी है अशीज अहमद गंगोही भी इनका नबी है और, एक और इनका محمد حسین ایسی کچھ نام ہے اس نے خود اس نے نبوت کا دعوی کرا ہے محمد علی نام تھا یا کیا نام دوست اس کا اس نے خود دعویٰ کیا تھا کہ مرزا کلام کا دنیا اصل میں تو نبی تھا لیکن میں نے اس کی نبوت کو سلو کر لیا اب وہ نبی نہیں ہے اب نبی میں ہوں तो ये तीसरा देवबंदियों का नबी है अशरफी थानवी है देवबंदियों का नबी चौथा और भी हो सकता है इनमें और भी नबी इनमें पैदा होकर मर गए हों میری آواز آ رہی ہے کیونکہ آپ لوگوں کا ٹیکس چلتا ہوا میری نظر نہیں آ رہا اور حسین احمد مدنی اچھا جی آئے بھائی. آواز بھائی بھی تھما کر خود پتا نہیں کہاں چلے گئے اور قبر سے نکل کر واپس آنے کے تو کئی واقعات ہیں نبی آ سکتا نہیں اور آکا دہش لام نہیں آ سکتے لیکن دیوبندیوں کے مولوی اپنی قبروں سے ایسے نکل کر آتے ہیں جیسے اپنے گھر سے کوئی نکل کر پارک میں ٹہلنے کے لیے جائے ٹہلتے پھرتے ہیں دیوبندیوں کے مولوی آزاد لکھا یہاں پر ہے یہ قصہ تو حضرت کی ظاہری حیات کا تھا کہ بجلی کی طرح چمکے اور غائب ہو گئے اور لوگوں نے ماتھے کی آنکھ سونے بھی دیکھ لیا لیکن اب وفات کے بعد اپنی لہر سے نکل کر تصیف لانے کا ایک حیرت انگیز واقع سنیے کچھ عرصہ ہوا دارالعلوم دیوبن کے ترجمان ماہانہ دارال مولوی ابراہیم صاحب بلیاوی کی موت پر ایک نہایت سنسنی خیز خبر شائع ہوئی تھی مرد الموت کا ان شاء دیکھتا ہے کہ جب مولوی ابراہیم صاحب کی موت کا وقت قریب آ ہوا تو نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا حضرت صاحب والا کھڑے ہیں تو ادب نہیں کرتا حضرت مدنی کھڑے ہنس رہے ہیں اور بلا رہے ہیں شاہ وصی اللہ صاحب آئے سینتیس جی یہ تھے تم دیوندیوں کے خداؤں کا تسکرا دیوندیوں کے نبیوں کا جائیں بھائی کوئی سوال ہے موجود ہیں وہ بھی نہیں آ رہے مائک پر ہینڈس کرے اپنا اپنا جس آپ تو میرے خیال سے نہیں آئیں گے سوال اور جواب کا سیشن اگر آپ شروع کرنا چاہیں تو شروع کر دیں کرتا بھائی سنی تاریخ بھائی میری آواز آپ لوگوں آ رہی ہے بولٹن بھی ہیں شیل بھائی بھی یہاں موجود ہیں سلمان بھائی کا نیک نظر آ رہا ہے مجھے فراز بھائی موجود ہیں یہاں پر تو تومنجن بھائی بھی ہیں لیکن غائب ہیں سنی ہیں آپ لوگوں کا آواز آ رہی ہے میری کسی کو کوئی جاگ رہا ہو میری تقریر پر سو نہ گیا ہو اور جاگ رہا ہو جس نے ماشاء تین تو جا جاگرے ابھی تک چوتھے بھی جا ہیں کرتوا بھائی ہے جن کو میں بلا رہا ہوں جو مائک پہ آنے والے ہیں وہ تو سب سو گئے سارے سارے جا کر یا تو گشتی پارٹی ہے کسی دوسرے روم میں گشت کے لیے نکل گئے ہوں گے قرتبہ بھائی سنی تحریک بھائی کسی کو آواز آ رہی ہو تو ہینڈ کریں کرے اور مائک لے لیں لگتا ہے آج سارے کے سارے سونے کا پورا ہے